شام کرتے ہیں, شام کرتے ہیں الحمدللہ رب والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد باللہ من الشیطان تو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وحمن ورحب اصفللا تو وسلام عل کا یا ورسول الله ووع لیک وصحاب کا یاحبي ب الله اصلا تو وسلام کا یا نب الله وعله لیک وصحاب کا یا نور الله دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکبۃ المدینہ کی مطبوعہ تقریباً 497 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کے صفحہ نمبر ایک پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل میں امیر لسنت امیر دعوت اسلامی ایک حکایت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ یہ سلسلہ جس میں فرشتوں کے حوالے سے معلومات ہمیں مل رہی ہیں ابھی تک ہم نے مختلف امور کے تحت فرشتوں کے جو معاملات ہیں ان کو ہم نے مختلف اپنے سلسلوں میں سنا ہے تو اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ جو ہم چاروں مقرر جو فرشتے ہیں جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں میکا علیہ السلام ہیں اسرافیل علیہ السلام ہیں اور ازرا علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام ان کے متعلق ہم یہ ان سلسلوں میں سن رہے ہیں تو سیدنا مکائیل علیہ السلام کے متعلق اب یہاں سے اپنی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل مالی لم ارامی کا ایلا ضاحکا قد تو قال ما ضاحکا میکائیل منذ خلقت النار کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل کیا بات ہے کہ میں نے کبھی بھی میکائل علیہ السلام جو ہیں ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ارضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے جب سے آگ کو بنایا گیا ہے تب سے میکایل علیہ السلام کبھی بھی نہیں ہنسے ہیں تو میکایل علیہ السلام بھی اللہ کا خوف ایسے رکھتے ہیں جیسے اس سے پہلے سلسلوں میں ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا کہ وہ بھی اللہ کا کس قدر خوف رکھنے والے فرشتے ہیں تو جتنے بھی یہ اللہ کے مقربین فرشتے ہیں یہ اللہ کا خوف بھی ایسے ہی رکھتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو فرشتے ہیں جو نوری مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جہاں ہم نے سنا ان کے, کے ذمے مختلف امور سپرد ہیں ان میں سے ایک امر یا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک خاص بھی امر ان کے سپرد فرمایا کہ یہ دو فرشتے میک اور جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے اقبال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وزیر بھی بنایا ہے چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں وزیر امین کا من اہل, اہل اردی ابو بکر و عمر میرا آکا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمانوں میں دو وزیر آتا فرمائے اور آسمانوں کے دو وزیر وہ ہیں جبرائیل اور میکائیل علیہ اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وزیر مجھے زمین میں عطا فرمائے زمین کے جو دو وزیر ہیں وہ ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر ہیں اور میرے فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ وزیر عطا فرمائے ہیں تو علمائی کرام اس حدیث مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ وزیر عطا فرمائے تو وزیر اسی کا ہوتا ہے کہ جو خود بادشاہ ہوتا ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کی بھی اور آسمانوں کی بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے اور جہاں بادشاہت عطا فرمائی اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو وزیر بھی عطا فرما دیے دوسرے ابھی میں جو کہ سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مربی ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے پیراک صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے شا فرمایا ان اللہ اربا وزارا من علیمائی آل جبریلو افنعی منآل اوگی ابی بکر و عمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار وزارہ سے میری تعید اور مدد فرمائی ہے دو آسمان والوں میں ہے یعنی جبرا اور می اور دو زمین والوں میں سے ہیں یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ نے ہمارے آکاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وزیر عطا فرمائے جیسے اس حدیث سے واضح ہے کہ اقا فرماتے ہیں اللہ نے میری ان کے ذریعے سے تائید اور مدد فرمائی مطلب یہ کہ جب بادشاہت زمین و آسمان کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی تو ساتھ ہی اس کے انتظامات کے لیے جن جن چیزوں کی حاجت ہے یعنی کہ وہ وہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے تو سید علیہ السلام ان کے بارے میں ایک ذکر ملتا ہے حدیث مبارکہ میں سیدنا علی ربی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پیراقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ مدد سماوات جبرائیل و کا میکائیل یم عند بیت المعموری فم ملائی فی طوری وسلی و تصغرو فلّہ صباب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہمارے پیراک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل آسمان جو ہیں ان کے مؤذن وہ جبراہیل علیہ السلام ہیں اور جو ان کے امام ہیں وہ مکاحل علیہ السلام ہیں تو میکا علیہ السلام بیت المعمور میں جو فرشتے ہیں جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں ان کی امامت وہ میکا علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ فرشتے وہاں بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں وہاں تسبیح پڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں طواف کرتے ہیں تو جو کچھ بھی وہ وہاں تسبیحات پڑھتے استغفار کرتے ہیں ان سب کا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو یعنی ہمارے اقالیہ صلاح وسلام کی امت کو یہ ثواب عطا فرماتا ہے اس حدیث مبارکہ سے یہ ایک مسئلہ بھی واضح ہوا کہ الحمد للہ عیسال ثواب یہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہاں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں فرشتے جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں ان کی تسبیحات کا ثواب جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے تو اس عیسال ثواب کے مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے جو الحمد للہ امیر امیر دعوت اسلامی کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے مغمو مردہ اس میں آپ دعوت برکاتہم العالیہ نے ایسال ثواب کے حوالے سے کچھ واقعات اور احادیث کو نقل فرمائی ہیں اس کی مزید معلومات کے لیے مغموم مردے کا مطالعہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گا کہ اسال ثواب یہ جو ہے یہ الحمد یہ ثابت ہے یعنی اسال ثواب کا مطلب یہ کہ جو عمل نیک کیا جائے اس کا ثواب جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو اصال کر دیا جائے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب میں جو فلاں جو میرے بھائی ہیں یا فلاں جو میرے با ماں باپ ہیں والدین ہیں ان کو میں ایسال کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ثواب اللہ جو ہے وہ ان تک پہنچائے گا تو کوئی بھی نیک عمل ہو اس کا ثواب ایسال کیا جا سکتا ہے تو مزید اس کی تفصیل آپ مغموب مردہ میں پڑھ سکتے ہیں اور اگر اس کے متعلق ایسی اور معلومات چاہیے ہوں تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے الحمد الحمدللہ یہ دارالفتہ سنت دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں اس طرح کے مسائل الحمدللہ للہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں اور لکھ کر بھی دیے جاتے ہیں اور مدنی چیلن کے ناظرین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے آ فرماتے ہیں کہ میں اللہ جشٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے میرے پیارے آقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا آ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے میکا نے یہ بات بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے اسرافیل فیل نے یہ بات بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوہے محفوظ میں یہ بات اس طرح سے نقل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شرابی بت پرست کی طرح ہے اور یہ فرشتوں کی روایت جو ہے یہ ہم تک پہنچی ہے تو یہ روایت فرشتوں کے حوالے سے ہے چونکہ تو ہمارے اس سلسلے سے اس کا تعلق یہی بنتا ہے کہ فرشتوں نے بھی بعض باتیں روایت کر کے ہمارے پیرا قو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہیں اور یہاں پر یہ شراب کی جو نقوصت ہے اس کا بھی یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ شراب اتنا سخت یہ جرم ہے ایک تو شراب حرام اور اس کا پینا بھی حرام اور یہ اس کا پینا اور پھر اس پہ توبہ نہ کرنی اسی طرح ساری زندگی گزار دینی تو اس کے اوپر بڑی سخت جو وہ وعیدات جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں تو اس کے جو وحیدے ہیں اس کو یعنی مزید سمجھنے کے لیے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ برائی والی چیز ہے تو الحمدللہ اس کے لیے نگران شورا کا ایک بیان ہے جو کہ شراب کے ہی اس موضوع پر ہے تو اس کو سنا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی وہ جو اس کی برائیاں ہیں وہ ہمیں وہاں سے پتہ چل سکتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے متعلق دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی نجات عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرشتوں میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ بھی ان چاروں مقرب فرشتوں میں کہ جو اللہ شاہ کے قرب میں ہیں تو ہم یہ اپنے سلسلوں میں بات سنتے آئے کہ ہر فرشتے کا ایک نہ ایک کام ہے جس پر اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے تو انہیں میں اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں اب اسرافیل علیہ السلام کے ذمے جو کام ہے مشہور آپ کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے پر مقرر فرمایا ہے اب ان کے پیدائش جو ہوئی کس انداز میں ہوئی حضرت بہب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سور کو پیدا فرمایا تو سور کو شیشے کی طرح صاف اور سفید موتی سے پیدا فرمایا اور عرش کو حکم فرمایا اس سور کو لے لو تو عرش نے اس سور کو لے لیا اور پھر اسرافیل کے وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کن فرمایا اور جیسے ہی کن فرمایا تو اسرا فیل علیہ السلام وجود میں آ گئے جو ہی وہ وجود میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ سور کو اٹھا لیں اور انہوں نے فوراً اس کو اٹھا لیا اور اب اس سور میں جو اللہ نے وہ پیدا فرمایا اس میں جتنے بھی یہ زمین میں زی رو ہیں سب کی روحوں کے برابر اس میں سوراخ جو وہ پیدا کیے گئے ان میں سراخ ہیں اور اس طرح کے وہ سراخ ہیں ان میں سے ایک سوراخ میں سے ایک ہی روح جو وہ گزر سکتی ہے یعنی کوئی اتنا سراخ نہیں بنایا کہ اس سوراخ میں سے دو روحیں ایک اکٹھی گزر جائیں اور یہ جو سور بنایا گیا ایک تو اس کی حیثیت یہ ہو گئی کہ اس کو اللہ نے سفید اور صاف ستھرے موتی سے پیدا فرمایا دوسرا یہ کہ مخلوق کے برابر جو زیرو ہیں ان کے برابر اس میں سوراخ بھی بنائے ہیں اور پھر یہ بات بھی بیان کی کہ اس کی جو گولائی ہے سوراخ کی کہ جاری بات ہے وہ جب اس سوراخ کو انہوں نے اپنے منہ میں لیا اس کی جو گولائی ہے وہ سوراخ کی وہ زمینوں اور آسمان کی گلائی کے برابر ہے تو اور اسرافی علیہ السلام نے اب وہ جو اتنا بڑا سوراخ ہے جو کہ آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر ہے اس سوراخ پر اسرافیل علیہ السلام نے اپنا منہ رکھا ہے تو اب اسرافیل علیہ السلام نے منہ جب اس کے اوپر رکھا ہے تو اب آپ کی جسامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیر علیہ السلام کو خود کتنا بڑا پیدا فرمایا ہوگا اور اب جب سے یہ سور بنا ہے تو اسرافیل علیہ السلام اس سور کو منہ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ عرش کے بالکل سامنے ہیں آپ نے اپنا دایا پاؤں عرش کے نیچے رکھا ہے اور دایاں پاؤں تھوڑا آگے کیا ہوا ہے اور اب اس انتظار میں ہے کہ کب تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سور کے پھونکنے کا حکم دیتا ہے جو ہی اس کا حکم ہوگا تو یہ فورن سور کو پھونک دیں گے تو سیدنا اصلافی علیہ السلام اب آپ کو یعنی یہ ذمہ داری مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پر مقرر فرمایا کہ انہوں نے سور پھونکنا ہے یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایسے فرشتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں تو انشاءاللہ وہ سلسلے میں ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کا ذکر ہوگا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سور پھونکنے کے حوالے سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پیار آکام صلی اللہ تعالیٰ علی وا سرمایہ کئی فن آم و صاحب سور قد دل تک عمل کرنا حق کا جبہت ہوں سما ہو قالوا خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیرآقاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے نعمتوں میں ہو جاؤں کیسے میں آسودہ حال ہو جاؤں جب کہ سور پھونکنے والے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے اور اپنے ماتھے پر بر ڈال دیا ہے اور اپنے کان اس نے متوجہ کر دیے ہیں اور انتظار کر رہا ہے کب اسے حکم دیا جاتا ہے جو حکم ہوگا تو وہ سور کو پھونک دے گا تو صحابہ کرام علیہ نے ارض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پھر ہم کیا کریں اب ہم کیا کہیں یعنی اب ہمیں وہ کیسے جائے اسے جسے امن ملے گا جب کہ اتنا کچھ ہے کہ وہ تو انتظار میں کھڑا ہے تب وہ سُر پھونک دے قیامت قائم ہو جائے تو ہمارے چھٹکارے کی کیسے ہو سکتی ہے تو میرے پیارا صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم یہ کہو حسب الوکیل اللہ کہ اللہ ہمیں کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے اور ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا تو اس کی برکت سے انشاء اللہ جو ہے وہ جو قیامت قائم ہونے والی ہیں یا وہ جب سور پھونکا جائے گا اس کے جو احوال ہوں گے اس کی وجہ سے جو عوام پر جو لوگوں پر ایک دہشت ستاری ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ اس سے محفوظ فرمائے گا تو یہی سہیجنا سرفیل علیہ السلام اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ سور پھونکیں گے جیسے حکم ہوگا یہ سور پھونک دیں گے اب یہ اس انتظار میں کھڑے ہیں کب ان کو حکم ہوتا ہے اور کب جو ہے یہ سور پھونکتے ہیں اب ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ سور کو منہ میں لیے تو کھڑے ہیں اور انداز یہ ہے کہ آپ کی نظر ہر وقت ارش کے گرد گھوم رہی اور وہ نظر بھی نہیں چھپک پا رہے اس لیے نہیں نظر چھپکاتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جیسے پلک جھپکاؤں اور مجھے یوں حکم ہو جائے فوراً سور پھونکنے کا اور مجھ سے کہیں تاخیر نہ ہو جائے لہذا آپ نے آخیں اس طرح کے گرد لگائی ہوئی ہیں اور آپ کی جو دونوں دنوں آنکھیں جیسے چمکدار ستارے ہوتے ہیں اس کی مانند ہیں تو یہ ہے سیدنا اسرافیل علیہ السلام تو جیسے ہم نے پہلے فرشتوں کے حوالے سے یہ سنا کہ جیسے جبراعیل علیہ السلام مکائیل علیہ السلام یہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں اسی طرح سے اسرا فیر علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت خوف رکھتے ہیں اور انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہے اور اب یہ جہاں پر یہ جو کھڑے ہیں ان کو جو اللہ نے ایک مقام دیا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر اس انتظار میں رہیں کب سور کا حکم کیا جاتا ہے تو انہی کے دائیں طرف جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں اور انہی کے بائیں طرف جو ہیں وہ میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چیلن کے ناظرین جیسے ہم نے پچھلے سلسلوں میں جبرائیل علیہ السلام کے لباس کے بارے میں بھی سنا تو یوں ہی اس طرح فیر علیہ السلام کے بھی لباس کے متعلق کچھ احادیث میں ملتا ہے چنانچہ حضرت کابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو قریب فرشتے ہیں ان میں اصرافی علیہ السلام بھی ہیں اور اسرافی علیہ السلام آپ کے چار پر ہیں ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے اور تیسرے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے اور چوتھا جو ان کے اور لوہے محفوظ کے یہ درمیان ہیں تو جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا حکم ارشاد فرماتا ہے کسی بات کی وہی ارشاد فرماتا ہے تو لوہے محفوظ وہ اسرا طرح علیہ السلام کی پیشانی کو آ کے ٹکراتی ہے تو جب جیسے ہی وہ ان کی پیشانی کو آ کے ٹکراتی ہے اب اس میں جو حکم لکھا ہوتا ہے تو وہ حکم وہ اسرا فیر علیہ السلام جو ہے جبرایل علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور ان کو پکار کر وہ حکم جبرائیل علیہ السلام تک وہ پہنچا دیتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام پھر اس حکم کو لے کر وہ آسمان پر اترتے ہیں پہلے آسمان پر یوں پھر درجہ بدرجہ وہ اس حکم کو لے کر زمین پر اتر آتے ہیں تو اسی طرح سے جب قیامت کے متعلق حکم اس کا ہوگا تو ایسے ہی وہ وہاں سے حکم لے کر وہ حکم لے کر وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کو نافذ فرما دیں گے اب جب وہ جبرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام سے حکم لے کر آتے ہیں جن جن فرشتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے اب ہر فرشتہ اس خوف میں ہوتا ہے کہ آج یہ جو حکم آ رہا ہے کہیں یہ قیامت ہی کا حکم تو نہیں اب اس کی وجہ سے سب گھبرا جاتے ہیں یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اس کی وضاحت کر دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے اس کے بعد وہ جو وہی ہوتی ہے جو حکم ہوتا ہے وہ اس کو لے کر کسی بھی نبی پر جن کے لیے حکم ہوتا ہے وہ لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو اس روایت میں جو اسرافی علیہ السلام ہے ان کے لباس کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ ان کے پر جو وہ چار ہیں کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں تیسرے سے اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور چوتھا ان کے روح محفوظ کے درمیان میں یہ ایک جو ہے وہ پردے کی طرح وہ درمیان میں حائل ہے تو یہ سیدنا علیہ السلام ان کا اس انداز میں جو ہے وہ ذکر ہوا اور مزید سیدہ عشر صدیقار آپ جو ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے پہلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم نے یہ بات سنی کہ ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام فیل علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا فرماتے اللہ اربعت اجنحت منہ جناحان احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب واللوح بین اینیہی فَإِذَا عَرَادَ الله اَنْ يَكْتُبَ الْوَحْيَةِ يَنْفُرُ بَيْنَ جَبْحَتِهِ کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسلام فیل جو ہیں ان کے چار پر ہیں ان میں سے دو پر ایسے ہیں کہ ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے اور لوے محفوظ یہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہے جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ وہی کو تحریر فرمائے تو اسے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی کے درمیان میں وہ لکھ دیتا ہے تو یوں یہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں گویا ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی بن جاتی ہے کہ جو وہی جو ہے کہیں پہنچانی ہوتی ہے تو وہ پہلے ان تک پہنچتی ہے پھر یہ اس وہی کو لے کر آگے جبرائید علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں تو سیدنا علیہ السلام خوف خدا ان میں بھی ایسے ہی کہ جس طرح سے مکائی علیہ السلام کا خوف خدا جس طرح کے جبرائیل علیہ السلام کا خوف خدا چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قلت لجبریل میں نے جبرائیل سے کہا یا جبرائیل مالی لا ارا اسرافیل یدحکو کہ اے جبرائیل میں نے اسرافیل کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو اب اس کے جواب میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ بھی یوں ہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے بھی اس فرشتے کو اس وقت سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جب سے دوزہ کو بنایا گیا ہے تو جب سے دوزخ بنائی گئی ہے یہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے مقدم فرشتے ہیں یہ اس کے خوف کی وجہ سے ہنستے نہیں ہمیشہ غمگین رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے خوف میں سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سیدنا اسرافیل علیہ السلام اب اتنا اللہ کا خوف ہے ان کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے تو ان کا ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے چنانچہ امام اوزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سیدنا اسرافیل علیہ السلام تصبی کہتے ہیں اللہ کی بڑھائی کو بیان کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان کی خوش الہانی کی وجہ سے ان کی تصبیح کو سننے کے لیے وہ اپنی تصبیحات اور اپنے معاملات کو وہ روک دیتے ہیں اور روک کر جو وہ سیدنا اصرا فیل علیہ السلام جو ہیں ان کی تصبیح کو سنتے ہیں قیامت کے روز کیا ہوگا کہ حساب و کتاب کا جب معاملہ ہوگا تو اس وقت اسرا فیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا کیونکہ احکامات پہلے ان تک پہنچتے پھر یہ آگے پہنچاتے تو اسی طرح اب ان کو پکارا جائے گا ان کو بلایا جائے گا تو اب ان سے ارشاد ہوگا کہ اسرافیل کہ آپ نے ہمارے عہد کو ہمارے پیغام کو پہنچا دیا تھا وہ عرض کریں گے جی میرے مالک اے میرے رب میں نے تیرے اس پیغام کو جبرائیل علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا تو جبراہیل کو پھر پکارا جائے گا ان سے کہا جائے گا کیا آپ کو اسرافیل نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کہ مجھے اسرافیل نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا پھر جب یہ بات جبرائیل علیہ السلام کہہ دیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کو آزاد کر دیا جائے گا پھر جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد ہوگا کہ پھر تم نے ہمارے اس عہد کے ساتھ ہمارے پیغام کے ساتھ کیا, کیا؟ وہ عرض کریں گے اے میرے رب میں نے تیرے اس پیغام کو تیرے رسولوں تک پہنچا دیا تھا پھر رسولوں کو بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ کیا جبرائیل نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا تو وہ سب پھر عرض کریں گے کہ ہمارے رب ہاں ہم تک جبرائیل نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا تھا تو یوں پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھی آزاد کر دیا جائے گا حضرت ابو السلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ جو قریب ہیں وہ لوح ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے جب اللہ تبارک اتارا کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوہ میں لکھ دیتا ہے یہ لوہ جو ہے یہ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے جب اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر وہ ٹکراتی ہے تو اسرافیل علیہ السلام عظمت خدا سے اپنا سر اپنے پر سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی نظر نہیں اٹھاتے بس یہ اس میں پھر نظر کرتے ہیں وہ کیا حکم آیا ہے اگر وہ حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو اسے میکایل علیہ السلام کے سپرد اسرافیل علیہ السلام کر دیتے ہیں اور اگر وہ حکم زمین والوں کے لیے آتا ہے تو اشرافیل علیہ السلام اس حکم کو جبراعیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں تو پچ سب سے پہلے قیامت کے روز جس چیز کا حساب ہوگا وہ یہ لوہ ہے کہ اس کا حساب ہوگا اسے جب بلایا جائے گا تو لوہ جو ہے اس کے سب جوڑ یہ کاپتے ہوں گے اسے کہا جائے گا کہ تو نے میرے احکام پہنچا دیے تھے وہ ارض کرے گی کہ اے میرے رب میں نے تیرے حق میں کوئی کوتا نہیں کی اور میں نے تمہارے اس پیغام کو جو تو نے مجھے اتا فرمایا تھا اس کو میں نے پہنچا دیا تھا وہ اب جب یہ بات ارض کرے گی اب کی بارگاہ میں تو ارشاد ہوگا تیرے حق میں گواہی کون دے گا تو وہ ارض کرے گی کہ میرے حق میں گواہی اس طرح فیل جو ہیں یہ دیں گے اس طرح فیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اب اللہ کے خوف سے جس طرح لوہ کانپ رہی تھی اس کے جوڑ جوڑ کانپ رہے تھے اسی طرح سے اس طرح فیر علیہ السلام کے بھی جوڑ ایسے کانپتے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور پھر جناب یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ارض کریں گے کہ اللہ بے شک لوہ نے مجھ تک تیرے احکام پہنچا دیے تھے تو جب یہ ارض وہ کر دیں گے تو پھر لوح کو ہے وہ آزادی ملے گی تو وہ یوں عرض کرے گی الحمد نجانی من سوء العذاب کہ اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں کہ اس نے مجھے عذاب سے نجات عطا فرمائی یہ جب وہ پڑھے گی تو اس طرح سوال ہوتا چلا جائے گا یعنی جیسے لو سے ہوا پھر اسرافی علیہ السلام سے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پھر انبیاء کرام سے یوں اسرا یہ سلسلہ در سلسلہ یہ سوال جو ہے یہ ہوتا چلا جائے گا اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں ایک بات یہ آئی کہ لوہ جو ہے وہ اسرا علیہ السلام کی پیشانی کو آ کر ٹکراتی ہے اور اس میں جو حکم ہوتا ہے وہ حکم اس میں پہلے لکھا جاتا ہے اس میں اس حکم کو بیان کیا جاتا ہے پھر وہ آپ کی پیشانی سے ٹکراتی ہیں اور پھر آپ اس حکم کو آگے پہنچاتے ہیں تو حالانکہ لوح میں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات جو اللہ کے ہیں وہ تو اس میں لوہ میں پہلے سے لکھ دیے ہیں پھر یہ کون سی لوح ہے تو پھر اس کا یہ بیان جو علما نے فرمایا وہ یوں کہ یہ لوہ کچھ دوسری قسم کی ہے کہ ایک تو وہ لوح محفوظ ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام جو احکامات ہیں اس میں لکھ دیے لیکن جب کسی بھی حکم کا ظہور کا وقت آتا ہے جب اللہ نے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ایک اور لوہ جو ہے اس میں اس کو حکم کو لکھ کر اس طرح پھر علیہ السلام کی طرف لوہ جاتی ہے اور ان کی پیشانی سے ٹکراتی ہے تو اس طرح اس لوہ سے حکم ظاہر ہوتا ہے اور جو دوسرے لوہ ہے اس کے اندر وہ تمام احکامات پہلے سے موجود ہیں تو یہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام آپ کے ذمہ ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ یہ احکامات آگے پہنچاتے ہیں سیدنا علیہ السلام ہی کے بارے میں یہ روایت حضرت دمورا ربی اللہ تعالی سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو سجدہ کرنے والے تھے وہ سجدہ کرنے والے اسرافیل علیہ السلام تھے تو انہوں نے جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیشانی پر قرآن مجید کو تحریر فرما دیا یعنی اللہ کے حکم میں اس کے اطاعت میں جب حکم ہوا اطاعت میں جلدی کی وجہ سے کہ فوراً اس کے اطاعت کر دی تو اس کے برکت یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیشانی پر قرآن مجید جو وہ لکھ دیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے تائن بھائیوں اور مدنی چیلن کے ناظرین الحمدللہ اس میں ابھی ہم سلسلے میں جو مقرب فرشتے ہیں ان کے حوالے سن رہے ہیں اب ان میں جو چوتھے فرشتے ہیں وہ ہیں سیدنا ازرا ایل علیہ السلام جنہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں تو یہ ملک الموت علیہ السلام جو ہیں ان کے ذمے جو اللہ تبارک و تعالی نے امور فرمائے ہیں وہ ان میں سے ایک یہ جو ہے وہ امر ہے کہ یہ جو ہے جتنے بھی اس زمین میں زی روح ان کی روحوں کو قبض فرماتے ہیں تو سید ابو حرا عربی اللہ تعالیٰ ہو آپ سے یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت حاملین ارش جو ہیں جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کو زمین سے خاک لانے کے لیے بھیجا جب وہ فرشتہ خاک اٹھانے کے لئے جھکا تو زمین نے اس سے ارض کی کہ میں تجھ سے اس ذات کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے کہ تو آج مجھ سے کچھ خاک نہ اٹھا کہ جو کل کو اس سے دو کا حصہ بن جائے اس فرشتے نے چھوڑ دیا پھر جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کے متعلق میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کے لانے سے تجھے کس چیز نے روکا ارض کیا اس نے مجھے آپ کا واسطہ دیا تو میں اس سے ڈر گیا کہ جس نے آپ کے وسیلے سے سوال کیا ہے کہ میں اسے مایوس کروں اس وجہ سے میں ڈر گیا اور میں زمین سے کچھ بھی نہیں لے کر آیا اے میرے رب کسی اور کو روانہ فرما دیں تو پھر دوسرے فرشتے کو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے بھیجا تو جب دوسرے فرشتے آئے تو ان سے بھی زمین نے اسی طرح سے عرض کیا یہاں تک کہ حامل عرش جو ہیں یہ جو وہاں کے جو فرشتے تھے تو ان سب کو باری باری بھیجا یہ سب باری باری تشریف لائے اور جب بھی جو بھی فرشتہ آیا اس سے زمین نے اسی طرح کے الفاظ کہے تو وہ بغیر خاک اٹھائے واپس چلا گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو زمین نے پھر اسی طرح سے ان سے عرض کیا تو جیسے ہی زمین نے دوبارہ یہ بات ان سے کی تو آپ نے یہ جواب دیا کہ میں اس کی پیروی کرنے کا زیادہ مستحق ہوں جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کروں گا کہ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تو پھر یوں اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ہر طرح کی خاک جو ہے یہ اٹھا لی اور اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک پر اس مٹی پر جنت کا پانی ڈالا اور وہ پھر اس سڑے ہوئے گارے سے بجتی ہوئی مٹی بن گئی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ جسم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اب اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ ملک الموت علیہ السلام یعنی اسرا علیہ السلام یہ زمین سے یہ مٹی لے کر وہ رب کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی دوسری روایت میں بھی اسی کی وضاحت ہوتی ہے کہ جہاں اس روایت میں تو فرشتوں کے نام نہیں لیے کہ پہلے اس فرشتے کو بھیجا وہ واپس چلا گیا پھر دوسرے کو بھیجا پھر واپس چلا گیا لیکن جو دوسری روایتیں ہیں ان میں سے بعض میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے مختلف فرشتوں کو بھیجا جیسے کہ پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے اسی طرح سے ارض کی کہ جب میں جو ہے آپ سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں جب زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کی پناہ طلب کی تو وہ بھی واپس چلے گئے اسی طرح اس کے بعد مکہل علیہ السلام آئے جب وہ بھی آئے تو وہ بھی اسی طرح سے واپس چلے گئے پھر جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے جب آپ جب زمین کے پاس تشریف لائے تو آپ نے آ کر وہ مٹی جو ہے وہ وہاں سے لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا تو پھر جو ہے اس سے یہ جو انسان کا جسم اس مٹی سے بنایا گیا تو اس حوالے سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام جو ہے یہ بھی انسان کے بننے میں ایک ذریعہ بنے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ ملک الموت علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر کوئی بھی گھر بالوں کا ہو چاہے مٹی کا ہو وہ ایسا نہیں مگر ملک الموت علیہ السلام روزانہ دو دفعہ اس گھر میں چکر لگاتے ہیں یعنی ملک الموت علیہ السلام اب ہر گھر میں دو دفعہ چکر لگاتے ہیں وہ وجہ یہ کہ کس گھر میں کس کی موت کا حکم بیان کیا جائے تو آپ جو ہے اس کی روح کو وہاں سے قبض کر لیں تو اس طرح سے آپ ہر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو جس کے متعلق بھی روح کو قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو سیدنا نام اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو وہاں سے قبض کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے یہ چاروں جو فرشتے ہیں ان کے احوال کو یہاں پر سنا ہے تو اس میں اب آخر میں جو ہم یہ ذکر سن رہے ہیں یہ ہے سیدنا ملک الموت علیہ السلام کہ موت یہ بالکل یقینی ہے اور ملک الموت علیہ السلام ہر وقت انتظار میں ہے جیسے اصرافیل علیہ السلام حکم کے انتظار میں کہ کب جو ہے سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے کہ وہ سور پھونک دیں ایسے ہی ملک الموت علیہ سلام انتظار میں کہ کب کس کی موت کا حکم مجھے ہو اور میں اس کی روح کو قبض کر لوں تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب موت برحق ہے اور ملک الموت علیہ سلام ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کب جو ہے روح کسی کی قبض کرنے کا حکم ہو اور میں روح کو قبض کر لوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے موت کی تیاری کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں اب اس کی تیاری کے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم موت کے متعلق جو بیانات ہیں ان کو سنیں ایسی کتابیں پڑھیں جس میں موت کے احوال کو بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یا مرتے وقت کیا ہوگا یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے موت کے وقت آسانی کا سبب بن سکتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے مدنی چینل تو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم کہ ہمیں یہ سب معلومات ملتی رہیں گی کہ وہ کون کیا چیزیں ہیں کہ جن سے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے ہم جو ہیں موت کی تیاری بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام چیزیں عطا فرمائے آمین بجاہ آ مین بے جب تمین سلتا